طرح سے علی رضی اللہ تعالان کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کوئی خود کو ذاتارہ کوئی آدمی اپنی شرم کو ہاتھ لگا لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اعلی گرو کیا اسے وزو کرنا پڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا لا انما ہوا بل اکین کا نہیں اسے وزو نہیں کرنا پڑے گا ورو نہیں گا وہ تیرے جسم کا ہی ایک حصہ ہے ایک ریواج دوسرا دن کے سفر کے ساتھ سنن نبی مدعی اور سروایا من بتا لا پارو پل یا جو بھی اپنی شرمکا کو ہاتھ لگائے تو اس کے لازم ہے کہ وہ کریں پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ ان ہے تم نے ان کا وہ تیرے جسم کا بھی ٹکڑا ہے اس کو ہاتھ لگنے سے وزو نہیں لیکن اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی اپنی شرمگاہ کو سوتا ہے ہاتھ لگاتا ہے اس کے داون ہے کہ وہ وزو کرے اس میں ایک توجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وزو کرنے کا حکم نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے لیکن پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چھونے سے وضو کرنے کا حکم دے دی دیا یعنی پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا لہٰذا اب اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے ہاتھ لگ جائے اس کا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کو دوبارہ وزور کرنا پڑے گا ایک دوسری توجی بھی پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ پہلی روایت میں یہ ہے کہ آدمی نماز کے دوران اپنی شرمدار چھوے تو کیا اس پر وزو ہے آپ نے فرمایا نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علی وسلم نے جب یہ کہا ہمارا وزر کا وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ اس وجہ سے کہا کہ نماز کے دوران اگر بندے کا چرم کا کو ہاتھ لگتا ہے مچھروں کی فارش کرتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو وہ کپڑے کی کوٹ میں ہوتا ہے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگتا تو اگر کوٹ سے ہاتھ لگ جائے کپڑے کے اوپر سے تو گرو نہیں ٹوٹتا اور اگر بغیر حائل کے ہاتھ لگے تو گرو ٹوٹ جاتا ہے یہ دو توسیع ہیں اسی طرح میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا تو میں نے رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھے سوال کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سلکارا کا وطا وزہ سڑک کا گھولے اور بدو کا یعنی بدھی اگر خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بدو ٹوٹ جائے گا شہوت کی وجہ سے جو پتلا کا پانی نکلتا ہے اس کو بدھی بولتے اس کی وجہ سے بدو ٹوٹ جائے گا بدو دوبارہ کرنا پڑے گا اور سجا کرے شرمتا کو اور لے کپڑے میں جس جگہ پہ اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے تو اسے دھو لے اور اس میں غسل غسل نہیں ہے واجب ہوتا ہے منی کے خارج ہونے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ غسل کے بیان میں اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی دے توقع سے